لہ پولا اکملین ا نملہ نو من نو شہدا سولی وحو وحسن اک ری کلین لا کل ولا هم زنو وکال نبی صلی اللہ علیہ سنتی فق دبنی و منحبنی کا في فیل وقال تبارک وطال في قرآر مجیت والفرقان الحميد صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد کما تلائی براہ ابراہیم موالی براہ ہی میں نقمی دم جی اللہ ماری کلا محمد والا محمد کم بارکت تلائی ابراہیم ہی موالی براہ میں نقمی دوم اللہم فلی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منه والاموات انکا غافر الظنوب الخطیات اللہم حاسبنا حسابا یسیرا رب انحمهما کما رب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم سبحنا واسبحه الملك لله رب العالمين اللهم آمسنا و آمصل مولى رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واكن عذابنا و ربنا آتنا في الدنيا حسنا و في الاخره حسنا و اكنا پھر لینل خاسیری بہان کن تو مینل ظالمین اللہ حما دین سر اهدنا الصراط المستقيم حما اهدنا الصراط مستقی اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واوصنا ولا تكلنا الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تدلنا اللہ تدنا ضم نلا گفرت ہو ولا ہملہ فرشت ہو والا کر بلا نفس ہو والا میتن تو ولا مریض شفیت ولا والا في کا سرت ہو ولا شہید ایدن اللہ تبلت والا زواللہ كاملا ہوا مضبولہ ہوا ستر ہوا اللہ کا ملا وا درسکنسیہ صابرا وكلبا كاشيا ولسانا زاكرا وتوبة نصوها وتوبة قبل الموت وراهة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والأفوة عند الهصاب والفوض بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما واریک ناب سالح ود فن شروظالمین ود آؤ نو مین رب شہلی صدری ویسلی امری والد د من مل سانی رب سر ولا تو آسر و تم میم بل خیر اوکنستا نا پتا اللہ تعالیٰ ہاں کن سے احسان حمد و ثنا لاخ لاکھ تعریف جتوس رب العالمینس کن ام اللہ رب العزتن اِس مختلف خاندانوں مز مختلف گھروں مز اور مزت کرس گھر ادر بہن توفیق اللہ تعالیٰ تھی سون بہنس قبول اور نماز ادا کرو رب العالمین بوزن کہماض بنیا سرہدیت ذریعہ آخرت ادر بجات ذریعہ اور قبر اندر بنے پور امت خطر نور ذریعہ اللہ تعالی تعالیٰ سوز آخ انسان دنیا اندر اور دنیا اندر یونک مقصد کہ انسان گزار زندگی اللہ تعالیٰ سد حکم طابع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ اندر یہ دنیہا سندر کام چی تتکامی اندر کس انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق اپناؤن ہر کنی حال اسماز گسوز با اللہ تعالی سن حکوم مانن والبنن اگر با دکان اس پہ ہیں یورگیس ازان میں چی دکان کروں بان میں چی داون پاک اس کو اگر وہ باگ اسماز آیسا میں چی باگ ور گ مسجد اندر اذان مے داؤن مسجد پاک کن اگر بہ دفترس مزہ یور گھیا صلا حیا فلاح ول نماز ما چھ کابی متھس نماز کریں ادا اگر بہ صح صماز شینگت آور گھ حال صلا یور گھیا الفلاح مے اتس پندر قربان کرا مسجد پاک کن پن خواہشات پن ارمان پن محبوب چیز اللہ تعالی سندین حکمن تابع قربان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدین طریقن اندر استعمال کریں یہ اصل مزدین. انسان عمل کرے س عمل گز گن اللہ تعالیٰ رضا خاطر گدنیت تھی ن نیت آلاما و بنیاد بخاری شریف کو حدیث پاک یمی رابی حز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کہ تمام اعمال <سؤال> درما دارمدار نیتس پہ کہ بہ عمل کرماز پذان دم صدقہ دم زکات دم با اللہ تعالی سا خطر کر سی وچان کر کالن سی وچن دلک س انسان سندس دلس من کہ میس بندہ سندس دلس مزہ تو بہرحال بزرگو دوستو اس انسان عمل کرے سہ عمل گوس کر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدین طریقن اندر اذان خوش قسمت انسان انسان اللہ تعالیٰ چنان اذانہ خاطر اذان دن مسجد پاک مزہ جی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ اللہ کرن، یہ لکن بلا نماز کن یل یعنی موز اذان دہن اذان پہ مسجد کن تمہن تمام ہواب سے امس موزنس ملان اذان دن ولس مگر آج انسان مسجد پاک اندر اذان دین باسان اکسمک وراب اخن ہے ہر یھ دس چ بیا دے یھ دس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو اگر لکن لگہ پتہ کہ اذان کوت ثواب دنس لکن گھر تلوار ہتھ پتہ کرا مسجد پاک منسل اکس ات وال تلوار اخ دم اذان باق دپ بے دم اذان فرمو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ستن ورین اذان ددیث پاک محہوم کوس عرض کر یم ستن ورن اذان دمس پہ جنت گسم واجب یعنی یہ سا گھر ضرور جنتس منبی علیہ السلام کیا فرم یل موذن اذان دل بانگ اذان درکہ کلمات بدل ہر کن حروف بدلے امس بانگی شیٹ نیتہ ملان اور امس بانگ سن اذان ملان ات درمیان جاندار چیز آے جان چیز آد س سنز اذان بوزن چاہے کلن کنہ آسا دن قیامتک دہ گواہی امس موض حق اندر اور یوتھام امس موضد سنز اذان دن ول سذان پلن وتان یہ آواز چلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے دارس ادر یہ معذین گا کرم تم ساری گنہ چل تعالیٰ کیا کر معاف فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانگ اذان دن وول امس نسا ہبری ہتھے یہ جسم پوری نبری میز نیکنس قبری کیم کیمت نبی علیہ صلاۃۃ وسلام و فرمو پگہ لاگ قیاامتک دہ اللہ تعالی غور ابراہیم علیہ السلام پلو پتہ لاگ پلو اور پتہ تمام امبیان پلو اور نبی علیہ و سلام و فرم اس بانگ اذان دن وول سات نیاتک دہ سائے بانگ موز دن آل تعالیٰ سندس سائس تل اور یہ فرم نبی علیہ اللاط و سلام بانگ آگاہ قیامت دہ ساری کھز جائیں خراب تھز جائے آراب یہ آواز قیامت دہ امس آئے اللہ تعالیٰ اخ مقام کتا امس موضینس امس اذان دن ولس علان گز آین المزین اذان دن ول کتین المان امام کتما علاما کتنے قیامتک دہ اعلان ڈاکٹر کچ کتین کت یہ گلان دنیا اندر بینک بیلنس جمع تھ سک یہ گز اعلان یم بج بجے ڈگری حاصل کرے کر قیامت دا اعلان قیامتک دہ گز اعلان آئینل موزین آین ال امام اذان دل کتی امام تھی قیامت دا اللہ تعالی قریب اللہ تعالی برون کن اللہ تعالیٰ فرما ورز میانس سائس تل کہ آمتک دا اللہ تعالیٰ سندس ہون سائے سائ اگر انسان سوچی یہ موزن یہ بھونچ اکہ حکم دعوت دیا صلاح حیا فلاح ول نماز منچ کامیابی ایک حکم کے دعوت دینے پہ اللہ تعالیٰ نے اس موزن کو اذان دینے والے کو کتنا چمکایا اس میں پورے اس دعوت دی اللہ تعالیٰ کو چمکائے تمس پورے دین دعوت کیا اے بھائی اللہ کی مان لے اور نبی کے طریقے پر آجا یہ پورے دین اس دعوت پورے دینک خلاص مگر معذنس تھی پہ یا تن کلمات گیس صحیح طریقہ کیا ادا اگر اللہ ال امیک مطلب کو کیا خدائی چھا نو زب اللہ توئی علماء کرام لکھن اس نماز کرو شروع اللہ اکبر اس انسان کیا جلدی. جلدی جلدی اگر ام اللہ یہ نسا نماز عون کی کم اللہ امی مطلب کو گو خے چھاکن کہہین گولا تقبیر, تقبیر تحریمہ یہ فرض یل فرض. فرض. فرض. فرضی پیو نماز آئ نی تو اسی لیے علماء کرام فرمان یتھے انسان اللہ اکبر کری یا اللہ یہ گوس نھ کر یہ گوس مختصر کر اللہ اکبر اور کیا فرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسم و بھگ اذان دیوان پتہ پتہ درو شریف پے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس اور بے دعا اس دعا پا کعا اللہ مرب حعوت آت محمد و صلا محمدیل ولفیلہ و درجہ وق محمود نیل واتہ شفات بانگہ دعا پانگہ پتہ ساری گنت سے اللہ تعالیٰ کیا ما خالی موذن یوت نس تذان بوزی یھت موزن والله اقبر والله اقبر اللہ حکبر اللہ اکبر ون اہ پہ تمہ سات ونو اللہ حکبر ذلہ ذکر اللہ اکبر الله شادی موض اشد اللہ اللہ پے اِس ترا اشد اللہ اللہ یھو اشد الحمد رسول اللہر پشم محمد رسول اللہ الله علیہ وسلم مون حل حالہ موذن پہ مون حال ماشاء اللہ کو <سؤال> یو مو اللہ اکبر اللہ اکبر پے اسو اللہ عبد اللہ عبد اللہ, اللہ شادہ ہوتھی موجن لا اللہ پے ترو لا الا اللہ یہ دعا پوا یلے موجن بانگ دس بوزن وول آئے کلمات پہ بانگی پہ یہ دعا یہ گناہ تحم معا تتھے كے عمل نبی علیہ صلات و اسلام سند طریق اندر گمل كے اللہ تعالی بت كے قابل قبول سوئی عمل کرے اللہ تعالیٰ قبول یو عمل ادر نبی علیہ صلام سن ط اگر نبی علیہ السلام سريق آمل لگنے كہیں چاہے پتہ سا نیك عمل آہ سراب سرباد كے نبی علیہ صلات و اسلام و فرم و مغرب یس فرض نماز تم كس ركات تم تر ركات کنسان پہ ٹور امرا كہ گناہ امپور پور قرآن زیادہ اخ رو زیادہ زج زیادہ زیاد، زیاد، مگر اگر ام ٹور اكات نماز پہ ہم ترت گینہ ضائع تاز ام اپن نماز اندر نبی علیہ الات و السلام سے طریق، تتھے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و جنتچ كن نماز نماز كن كی وضو یمس وضو مکمل تہن نماز مکمل یہ نماز مکمل تہدا تبول یہ دعا گبول تہد مسل تک گھن حل اگر وضو ناک وضو نکمل کہین وضو کہین نماز گاس نماز اللہ تعالی سندس دربارس اس مز قبول وضوس اندر فرض کی تم فرض ضروری انسانس اپنا ہوئن. اگر نپنائے انسان وضو کہ جاؤ آؤ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یہ لیکن انسان چھلن بتانس اندر یہ ساری میں گناہ بتس ستماہ کرم تم کیا گا معاف یہاں تک کہ آنکھوں کے پلکوں سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں پتہ یتھے انسان ناری نریچ جو اس کے بازو سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے بھی کیا ہو جاتے معاف پتھے یہ کور چھلن جو گنا ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے بھی کیا ہو جاتے معاف یعنی وضو زہری صفائی تھی گسن انسان چھل بدھ گئی زہری صفائی ناری چھلے گئی زہری صفائی کھور چھلے گئی زہری صفائی لیکن وضو کے ساتھ ساتھ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی ہوتی ہے یعنی انسان کے گناہ بھی کیا ہو جاتے معاف ہو جاتے تو سندر اس انسان وضو مکلائے مکمل آداب و سعایت و سان سنت و سان مستحبت و سان واجبات و سان کرے. تم پت تمہ دعا دعا واشہ محمد رسول اکس اس حدیث, خلی اللہ اللہ محمدن حدیث اس من آو خالی دیم کلم ارشد اللہ وشد و رسول بیس حدیثس اندر گوم الفاظن دعا پری وضو کر جنتکرواز کیا گا یم درواز خوش گیس تپ اچھے یعنی اگر انسان وضو کرضو سہ گا سن. طوع فرمو نبی علیہ صلا والسلام سلامہ انسان سو وہ گنٹہ باوضو بیے اہس رسکس اندر کیا گا سن برکت توع فرمو نبی علیہ صلا والسلام سلامت شوگوں بروسی وضو کر رات کھوچو نور وتان اسان وضوس اندر توتان سے پھرج تمس نیکی کیا لکھان تو وضو کے ذریعے سے ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے اور وضو کے ذریعے سے باتنی صفائی بھی ہوتی ہے یل انسان وضو کرنے آسن یہ دلچ کیفیت سے الگ مگر یو انسان یہ وضو کر کیفیت کیا گسن چینج کیفیت سے تبدیل گسن پہ گناہ کرنس کچن یو کیا وضو یو بے وضو دل اندر سا کیفیت آیفیت کم سات وضو کروائی فرمو نبی علیہ السلام و نماز کیا وضو وضو گسو مکمل آپ وضو گسو کیا وضوس اندر یہ فرض سنت چ مستحبات واجبات مخروہات غیر انسانس اس پتہ کم چیزوں ست پھٹ مون وضو کم چیز اپنا بضوس اندر میں مل زیادہ کیا مے مل زیادہ بوزن بوانے ساری سجی وری ور بوزن، تر وری ترہ ور بوزن وت بو وری وت ور بوزن مگر عمل کرن عملی پہ خرا گا یاد تیو عمل تلے قبول یل عمل گسو نبی علیہ السلام سد طریقہ اندر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ تک پہنچتے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صل فرمو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلس اے نبی توتام چھت تہس امت ادر کا عمل پور کا عمل مكمل كہ تف عمل ادر آہن طريق نبی کریم ص اللہ علیہ وسلم کیا نماز آرین دھوك پہ پتمہ لہى تھو نا دوار بجے كو اعلان ون پھروس جمعہ پہ اکج پہ چلو یہ تصل ادھر مسجد باغس منتھ سہل سہل نہ مہیو نت سوادہ کتا مسجد باغ تو توتان عمل پورے یوتھان نبی علیہ السلام سن طریقہ اپنی گتھ انسان یونی بات روم واش روم وصو کرنے خاطر گوس کیا۔ ستھر مسواکہ اریو بزرگوں ثجین ورین وت کتنا مسواک پی ماسیامس تسواک ثقای رتن حالانکہ مسواک کر سنت خویدر. خویدر. کیا نصیب بدبو چس کیا ختم. ختم زائل گتن؟ اور اللہ تعالی سن اللہ حاصل اکس نفرس نا جاب ملن ام بجہ بجہ ڈگری کرمس نا جاب کن جیل پہ بربار کمپنی خالی اس ات خالی اخ سی یل کت سیٹ اخ سی یل امس تک ڈگری باقی تھی تاکہ یہ ملے جاب تمو تر پہ ڈگری پیش تہذی ڈگری آدھ تہذی ڈگری کیا وا کی ویو کی گریک ڈور بجن جلدی انشاء اللہ تب ما ہوں ٹینشن اچھا یہ نفر گم ڈگری کیا یہ باسس نش دس مے گھل نوکری ام دس ہے چانہ کتہ بجہ ڈگری یہ نوکری دمو بہر حال یو دا امس مسواک چندس سہ مسواک کیا پتھر اس باس اسفر یہ مسلمان ام دس یو کجہرکھنیا چندس ام دے مسلمان دنس یھ کجارکھن دسوت فائد کز فائدہ مرنے ولمہ گا نصیب ماذ بیر مضبوط گا اللہ تعالیٰ سن خوش ندی ہند ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سندس محبت مرقی گورفت من سے کیا گان ترقی اسفر باس باعث ام سوچ دار امت کچہ پینسہ کت فید دسا تھید کمپنی کتیا فائدہ دے ام دمس نوکری کات میلے ملے نوکری ات مسوات پوائی فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز برو مسواکی کرنے تک نماز چی کت ثواب گان زیادہ ستائیس گنہ ستوہ گن اکس حدیثس مزا پنتہ گنا زیادہ ثواب تک نماز کیا میلن یہ مسواک کور قرآن کریم بروٹ یتھے انسان قرآن تلوت کی کران تم برو انسان کیا کر مسوات یہ نبی علیہ السلام سو سنت بتائی بت بروٹ گوس انسان کیا کر مسواک انسان شونگی تمہ سات گھس مسواک کر انسان وت تمہیں ساتھ گوس کی مسواک نبی علیہ اللات السلام سی سنت اس سنت زندگی کرے ہتن کے ملس سوات پین تا چند پھوس چندس تا کنجے جائے پی سائن کنجے پہ پی کیز لکھن یہ مسواک تھو نا چند اگر مسواک تھو چند قیامت دہ ہو نہ نبی علیہ اللات و اسلام ہیس ٹوہ گنٹہ مے چندس کیا مسواک اور او مسواک کتہ فائدہ ہر کن گرس اندر آج برش آگر مسواکہ گرس تو آو مسو سندر اخ میس ثواب تہ دنک اور تر آخرت کیا نبی علیہ السلام تیس خوش اگر انسان مسواک کر تو فرموک یت نماز بروٹ وز و برون مسواکی کرنے تک نماز ستوہ گانے زیادہ ملیں کیا ثواب یتھے انسان مسواک کرے گو دشن ہیرمین دند پھورے ہیرم دند پہ گند بنم دند پہ گو کوری بنمین دند امریک مسواک کر سنت اگر نسواک آہس کہین شہادت اونگچ گشن دندن, دندن. دندن. دندن. دندن. کرو کیا سنت اور اوور حدیثہ آو بخاری ہم در حدیث یم انسان نظو بسم اللہ پور کی هن. کی هن. کی هن تہد وضو و علامائی کرامان یھ پانے اختلاف ار کرام بسم اللہ پنجری ار علائے کرام نسا بسم اللہ پھر مصطاف اگر کھانا پھر ثواب چھس کے زیادہ مگر یس اتیاف پات ام سات گوس بسم اللہ پھر ون سے مسلسل ون سے واش رومس اندر وضو کر تک ہکوا قرآن پیت کھی تک مون دعا بسم اللہ بل پا دعا اللہ مخلی ذمبی وصیلی داری وبارخلی خیرکی وضو پتہ دعا کیا واش رومس اندر پیت کن وی مسلے یاد تیو یت واش رومس ادر بدبو آدبو تک پہ انسان دلس مذان سر الفاظ ادا یت واش رومس اندر بدبو آکو دلس میتھ واش رومس اندر بدبو آہین ہنسان زبان ست الفاظ ادا کر آج واش روم گرن ادر الحمد للہ تم سرین صاف تب بدبو تا بہت ویسے مشتمل تکن دلس مزہ اگر نا بدبوس کھینچو زبار سے بسم اللہ پا تج واش روم سانے گھر اندر تمہ الحمد اللہ تم بدبو آپ کروا تک انسان بسم اللہ ترت وز درمیان دعا سو پوزو پتہس دعا سو کیا کہین تو بسم اللہ پھرو اتو کر لٹ تری لٹ پہ کرو کرو کس تری لٹ ٹھیکس یو کرو نبی علیہ صلاۃ وسلام و فغمہ یوسان کلکس کران سیری گھچ گانے گمت اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عالیہ وچان تمہیں گنج آبس سب پس امام ابو حنیفہ تمہ اللہ تعالیٰ پر بارے بزرگ صلاحیت کرم اطا ہم <تصفح> پنہ جدو صاحب کرم رضی اللہ تعالیٰ انہ معجمعین زیارت حضر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہ سنس نش حدیث کیا نقل پتہ برو نست آب لئے عام طور دیا بران آب دیا ہوں بروا چھ مگر بہتر گویات گوشت انسان برنیات تری لٹ نس دن سنت تری لٹن نستہ کلال سنت ام سات ہر کن جائے دعا یسان کست آب برے ام سات تعا دا بہ و تھیش پہ آسان سہل مشکل تھی سات اِنسان کلکس کرت اے اللہ مچھن خرا گھ مت کن کلام کرس گیا گھنس اے اللہ یست آب اے اللہ مت کن خرا گا پابن پہ گناہان مشکل پہ بل اتس من ترو آب تلو اکہ لٹ بل <سؤال> فرض تر لٹ بھل کیا سنت یاد تھی یہ گی انسان تلف سرسے بتس گوس پھش درض گیس یاد تھے مس پھٹنے پیگنے بن تان اک کن پس کھستان اکہ لٹھ فرض تر کیا ست ب اور عام طور کرفر باتھ رومس من تم یعنی اتس منچ آب رٹان یوتا زور تم لگا بتس آب یوتہ زور لگا آب اس بچون نیبر کن سوچا سوتہ زور آب لگا مکرو کیا اندر آب زیادہ کر مکرو تری لٹ مگر لٹ پانچ لٹ چل چور لٹ امن ست وضو کیا گا مخرو مخرو تت عمل ونان سواب ملے کیاواب ملے کت چلو تری لٹ پتہ دچن نر وٹ ہتھ کنو ہوتسان یوتھسان بلکہ کنوٹ ہتھ کچھ لٹ تی لہی گک لٹ چھو گل کیا فرض اور تی لٹھ چلن سے کیا سنت تو گئی چلو سرسے نر گوب وات اگر پلو آٹ لوگ گھس پلو کھان توت تھی ہوماز تھی تھی یاد نتنی نماز تنہیں دبی یہ سا مسلے کل علمائی کرام بج, بج کتاب لکھنچ ضرور مسائل پہ تی کتاب لچم تیتا لچم اجی کتاب تن کی ہات ہلد جلد ہاتھ جلد, جلد خالی ووضوس پہ مسائل لیکت تیل یہ اہم یہ ضروری امن امن وی نا عمل اہل امن وی نا عمل اہل کہین اچھا پہ مسا کر مسا کت فرض کرو گو تل اتھ آبس تلن آب یہ ووت مسا تہ سنت کر نماز فرض نو اگر فرض پیل ایمل کھین اگر سنت پی عمل مگر سنت ثواب مل نک سوزو سنت مسا کم طریقہ کروچہ تھو بند کنی وایاس تھس تھو نا کہ لاگو نا کلو یہ نمو پوتس لاگو نچے پہ انہوں واپس ارے یور ان بلکہ مساج کور مست ڈی تم بس پہ ٹرے اگچی زہادت لگاؤ کنن نسن کیا نفر کر تم یہ بدعت یاد تھ جا کر یہ بدت بلکہ کیا تاؤن اصلی گردن پہ اگچہ ترے پشت اگچن ترن پشت یہ تاؤن خالی حکیت بس پہن ارکش کیا مسا جی تھو زنگجہ پہ تھوج اتوتس ڈیک پہ تھس پہ نمبر پاک اور انہو واپس پہ گئی ترے انگج یہ اچھا بت چلنے وز کو اے اللہ پگہ بچے مون بہنم کے نار نش نل وز کو نیت اے اللہ پگہ دیں نام عام عال دچنس اتن مصحبس کیا کرو نیت اہل پگہ قیامت دہ سائہ میرے رچی پنس سائس تل امان گور دچم پور کور کرو امن سات کرو نیت اہل پگہ کدلس تر پلس رات سفر کیا یعنی جلدی ٹھیک یو چلو ات کرو کلال کتنے پیٹ پورو غور ہلو غورس کیا؟ بلکہ غور نبی علیہ صلا فرمو یہ امتی پہچان مگر کم ذریعہ یہ امت یہ پہچان کم ذریعہ ووزوک ذریعہ یہ بھن چمکن نر چمکن زنگ چمکن کور آ چمک کھل وضو ذریعے یعنی صاحب صوبہ یہ حدیث بوس نا تمس تم کاران پہ نی پھل دیں قیات در چمک سن جسمک اعزا کیا زیادہ اس وضو والان نخش وضو والان وضو پتہ کرضو تو پہ امریکہ اگر انسان وضو کر گنا کیا نا یہ بچ لگ بھور یپر چیل پر ہر چلیں نصب خور چلیں نصبی واؤ مسجد پاک من یا سو نماز قبول گسان سو نماز دہراؤن کیا بلن نر چلنے مسا فرض کیا اگر نماز تیار انسان نماز نماز تیار یہ کیا اکوے محنت یہ کرایہ اکس منٹس مزو مگر یہ ہے مکمل وزو کرل بھت اکی لٹ نر چلے اکی لٹ دنوئی کیا فرض فرض یہ نماز کیا پلبہ امس میل سنتے ہند ثوال یہ تمہس امس مجبوری نماز تیار بچور مگر اکوئی منٹ بیا گوج و سڑکہ پھر بہت یہ ونسان دکان یور گئی آزاد تماض تجربہ ون تیو مسجد پاک مز پہ رکا تک لوگ دن اپنا بہت فرضی ہوس جائز بلکہ یہ تمہس مجبور اچھا کہ نماز اندر اگر کا غلطی گز سو سہولت کم طریقہ دین یا تیو سج دہت کم ساتھ پا دین یم نماض ادر چودہ چو واجب کت واجب نما ادر عد علم کرام فرمان تروہ واجب مثال کے طور پر اگر انسانس سوری فاتح پوس فاتحہ فاتح کیا؟ سوری فاتح پہ اس بیس سور تو نماز اندر کیا واجب اگر ہم واجب چھوٹے امسچ سجدے سہو کیا دین تھی اخسان رکوس اللہ اکبر اللہ موجب امس سجدے سہوت یہ تھی تکبیر گقبیر فرض ہم باقی تکبیر تقبیر پڑا سجدس مز روقوس مز تم کیا سنت. سنت سنت کے چھوٹنے پی سجدے سہو واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ واجب کے چھوٹنے پی سجدے سہوت کیا ہوتا ہے واجب اگر انسان سجدے سہو دی اس نما اندر غلطی سے گم سوچ اللہ تعالیٰ کیا معاف یہ تمیک کفار سجدے سہو سجدے سہو کم طرق در نماز آما آ رکات اخری رکات دکات دم اطیات و سخری اطیات و اگر نماز آس رکات ٹور رکات تمیکری اطیات کچھ ور دم عطیات یعنی میں رکات اندر یتھی انسان غلطی گز یخری ہی یادو پتہیات ات یاتو کیاتو یا وحمۃ اللہ <سؤال> وبرکاتہ السلام علیہ اللہ اشحد اللہ نش کیا اونگج ککن تل یہ کھانا آسمان کن اونگج آسمان کن تجن تلن یہ محمولی اشار کربلس اشحادہ اللہج واپس واش حد اللہ محمد برسول ام پہ پھرے اکفر کیا سلام السلام, السلام علیکم پہ یہ بی سجدہ کت ز سجدہ تمہ دین سجدن مز پی صبحانہ ربیل باقی دووا دووا عالیٰ باقی واقعہ دعا تم دعا چل خالی صبحانہ ربیل عالی آمد پہ یو بے ز سجدہ کری ختم بے بے اتہیات مجھ واپس کیا پی اتحیات پر بے پی پت پر پرو شریف اور پر پعائے معسورا اور پھر کیا سلام تو یہس واجب چھٹے تھی باقاق واجب اس اکثر سارے چھٹن مگر پہجدے سہ دن سہ گو پہ یس تھوانے ون قوما امہ سات رکن یتس کالس یتس کالس اکہ لٹہ نہ رب العلیٰ یتس کالس رکن و واجب یہ مسل تیو یاد رکو پھو دو والس رکن یتس کالس اکہ لٹہ نہ ربی العیٰ پہ واجب اگر نیت کالس رکیو کھین جلدی جلدی ووتھ سجدس امس نماز اگر نمخر مل سجد دون س سجدن درمیان رکن یتس کالس یس کالس اکی لٹ سبحانہ رب العلیٰ پھر جلسا یتس کالس رکن واجب اگر نیتس کالس رکیو کہین سجدے سہوچس کھانا واجب عام طور چی بنانہ تم رکوہ پہ پور تھو وتان دکاندار آج رقع پہ پور تھوتان یاد تیو تم نمازی کچھ حقیقت کتابن اندر وچو واجب یل اِس واجب من رکے سجدے سہو گاجب پہ دیکھ نک سجدے سہو تک جی کھین پھر سلام اتھے پہ نماز کتنے نما سی توے آویون متعلق فوائی لول المسل لین وسم تمہن نماز, نماز. ہند خزن خیال تھا ون. ساری بہترین چور سی قیاب نماز رکو نماز سجدہ کیا کرے نصب نصبی پانچ منٹ کر دہ منٹ کر کم خطر نماز خاطر اگر اطمینان سان پارو اس تیوہی نی بلکہ نماز گز تھی ارین آصر عادت تم زنگ کھل یش تم زنگ کھل یہ زنگ موٹ اس <سؤال> بچور زنگن پہ ہر ہر سہ کھلائے پروا چل اصلی تو زنگن تو ٹور اونگل <سؤال> کا سنر اگر ویسان کھلائے پروا چھوتہ گوس کھلواؤن کمر نبر گیم زنگ نیرنے کمرے نبر گھر زنگ نیرنہ اس وجہ موت کی اجازت عام طور اگر عادت تمہ زل <سؤال> یگ اچھا یو ونگ کھلائک زیادہ ام سات کن ہمج پکن بیا گا حکن حالانکہ ٹوبلس کن اخت جسم اعزا گھنٹ فرض کتر اتیات من اگر ہم اونچی بن روز امن سماج کیا گا مکرو ثواب ملا کم بلکہ ان رخ تک گوس ککن گھن رخ تک گیبلس گھنٹوں صاحب صاحب نماز نش حضرت صحیح اگر باغس دوا کرس دو کرو اگر بچس آپ کن جائیں سمجھی بیس نش ہر معاملس ہر کیا سوچان مگر زان گئی وانس علمس نش دیا بہن یہ سوت گسا کن کھی رقو مون سو گن کہین اچھا سجدی چھ من سوت تتھے کتنی نفر یہ سجدس مزے نا ستینس سن نبی علیہ صلاحات وسلام و, و فرمول موہنیو نماز پی مرد نماز پہ نر گمین سو روزنہ الگ زنگس کٹ زنگ گمرس سوزن سجدس مز الگ مگر مستورات کے حکم تم نرکا سکتا لگنہ زمین سمس چمٹ کر سجد کر مہنی سجد الگ چیزوں ستھے ہم چیزوں ست نماز مگر نماز ملے ثواب کیا اگر ونکس نماز پھر ہاتو پسو مز مارکس نماز پہ مل برابر ملن اب تو اگر اب نماز اندر کانہ کرو پہ ٹینمس بیہ مارکس تک تک مارکس وہ سک فیدہ آو تو اس لیے انسان وقت کرے نماز خطر نماز گحی طریقہ من کی نماز کو خصوصی گھن نماز اندر اللہ تعالیس کو متوجہ روز بتنس اندر تر اگر ڈی سی نش گیس بت تمس سب کات کریں گو متوجہ ارینج عادت تمہ رکت وتھن پہ دیکھ لڑی نچن زنگن اکس زنگ پہ تھوک سو پہ بایا جنگ تھوڑا یہ تھکان تیل سیگ پہ تھو سر بہت نماز پہ گانا یاد تھ ام سماز کیا گا مقرب علمائے کران فرمان اس نماز اندر پانس تشن لاگی یہ اخلاص آہد نما اندر اخلاصان کھین سی بتن گچ کت ڈی سن گھن یون متوجہ گا ثقا کیا اس اللہ تعالیٰ دپان نماز مجھ سے بات کرنے کا طریقہ یو نماز پڑان كل تعالیٰ سات كران كے كران كیا ڈی سا نو صبل اللہ تعالیٰ سو اللہ تعالی سو ڈی سی بت نا خدا سکا نماز مزہ نماز مزا دن حساب نماز مزے نبرم کال کیا ونگو نا ذیر باغ کہیں تبدیل ٹوٹن نماز مکل جلدی دی داغس منہ ہورک وول بی شاتل کیا کی نماز مکلہ جلدی دکان کان خریداری یتس کالس یون سانس دلہ تعالی بتن جاو یل اللہ تعالیٰ دیکھ مندہ نماز پورت اچھا چانے نماز مجھے کس اخلاص نسجد اندر پانچن منٹن دران یو نسجد ادر دہن منٹن درانک نماز پلدی بتنس نک جلدی کاران دکانس نکل جلدی کاران باقی کا جلدی کرانا مگر نماز کیازر حسین رضی اللہ تعالیٰ انو مسجد پاک اندر یسن تمہوں گش گھن کیوں احکام الحاکمین کے سامنے ہونا ہے خدا بتنا گا پائی خرا یہ گھنٹہ کن کھینچنا پیس پائی الحمد اللہ پیچھے فاران آنا یہ نماز کتنے گی قبول یہ نماز کیا لائن سورب خاتیہ اتنا نہ پھت نا آ یا باقی چیز کس کے رکار آن سم رکار ون کتان تت سورے فاتح اللہ تعالیٰ دمتس یت سور چند تورات انہ زبورس ادر تلّہ تعالیٰ فرمانے نصف نصب تقسیم نصب میان بندن نصب میے یس سورے فاتح پہ یو دپان الحمد للہ رب عالمی خدایہ بربار عالمک پالن وول تحی الرحمان ارحیم ثقمان تو مالکی امدین قیام تو چنی عبادت کر چی میم بزرگی میون کیا کرن بیان میری تعریف بیان کرنی منگ قبول امن پند ون سرات اے اللہ کیا؟ ہدایت مے ہاؤ سم جو دعا یہ انسان اہندس رات القیم ونان اللہ تعالیٰ فرمن استب لوکم تھی منگیو برو کیا اہدنس یہ انسان الستی ونان خالی اکی لہ کچھ لیکن دہس نماز پھر نماز اندر سورے فاتح کچھ لٹ سورے فاتح اندر یہ دعا منگا اہد رات الستقیم ترہن ورہ ترہن ورین کنچ لٹ پوتنس رات القیم مگر ہدایت ہے سن نماز چی ن سا اسلحم شریف تم طریقہ کیا پڑنے یمہ طرح پہ نماز ہیچن نما پاز گسن کہ رخت سے سوت گا کھی بہ گہ علمس نش بہت میچ آج رخت سن قیام آج تھی کر سجدہ آج تت کر مسل آس نماز اندر وضو سے لیکر سلام پھرنے تک سن تم مسل تم گھنس علم کر نش کر درست, درست. درست. اور نماز اندر گسن زھیان آن اولا ادنا دان اولا دھیان گو یس اللہ تعالی وچن ادنہ دھیان گو کہ اللہ تعالیٰ, کیا اللہ تعالی کم نماز اندر ادے گی نماز اللہ تعالی قبول تین سسل کیا, کیا؟ حل سسل کچھ چل حل گا نماز پہ دعا گا قبول مگر سن نماز چی نائق سن نماز چی تاق تو <سؤال> <سؤال> <سؤال> امریکہ نماز حچن تماز کیا کری ادا تہ کن سات گرے نفل زرکات پلہ حکبر ثوان نفل زرکات یسو کہ گرے پھر دنہ خیال یو نا ٹو نماز پریو بیے اللہ حکبر محنت کریں مشد کر باقی کا پن بے سورے فاتح باسیو بیو خیال ٹکن بے پیے اللہ حبت یو پانچ دن کریو نا یہ تنہ نفسی تھی تاب پہ ایون تھی نماز اندر خیالات تہذی نما تک گھر پتہ کیا مشق اس نماز تک مکمل. مکمل اللہ تعالیٰ اس کو دعا اللہ تعالیٰ دین عمل کرن حفیق واف و طوانا الحمد للہ رب العالمین اے مولا خان کر کرمفرت اے مولا سالس ماج گنہ کر مغفرت اے مولٰ امت گنہان کرمفرت اسا جنو بہار آسا اسلام بھات غم پریشنی پریشانی خاص آسمان چو بلے نش کر حفاظت زمین چو بلنش کر حفاظت قرض سن کپن نش اس کر ایمان قابل ایمانہ حقیقت نماز پوفی اس پان دان مولانا نصیب اس ذکر ہند دھیان نصیب اخلاق حسنہ اخلاق عظیمہ کرا طا اخلاقہ قریمہ کرا طا دولت کرا طا اے مولا اکریم پنفت کرا طا پن لہ کر نصیف پن قرب کر نصیب پن کر کام خطر کر قبول سراعت اندر کر برکت سولتس اندر کرکت سحلس اندر کر برکت سان دین چین کر برکت سانے زندگی اندر کر برکت کر آباد تمام عالستی کروک آباد یہ مسجد کرباد تمام عالم مسجد کرباد یہ مجاہد شہید گئی مولات شہادت تھوک قبول مولات ہم جیلن اندر بن مولات ریہ سامان کطا مولا ریہ سامان کور خطا چانہ وت مز ویس مولات حفاظت کرولات کر شہادت موت نصیب اس تر شہادت موت نصیب ہم سان گر اندر بیمار تم کر شپای قیملہ شپای عاجلاتا کیا حاجات ان حاجت روا کروا ہمن کر نجات ان اولاد سولات سالحہ کر مل کر خابات سن خانہ کروبر مل کر خابات دنیا اندر انتقال کور مولا زانو یا یہ زانخ مولا تمہ سار کر جنت عطا کرو کر جنت عطا بنا تہذ قبر پور نور مولا کا سالم مولا ار دونو عالم مولا اسنت الفردوس عطا یہ مونگ تی قبول مولا یہ منگنے رودی تی قبول مولا ہم ساری دعا تھا قبول مولا اللہ وسلام سندس لُفیظ صدس مسبہ بول محمد بیچ جمعہ اس سی روز ٹائم اخہ نماز روز اس بر